عزت آلہ حضرت حضرت ہو حضرت ہو حضرت رض وہ کیا بات آلہ حضرت کی وہ کیا بات آلہ حضرت کی کہیے وہ کیا بات آلہ حضرت کی مستف چمر عشک رسول روشن کی وہ بہبی بے خودا کبھی وانا بہبی بے خودا کبھی وان کیا بات آر حضرت کی اللہ اللہ تپ رے علمی اوا دپا ہوے علمی اپی پاکی خدمت قلمی اہل سنت کہ مایا واہ کیا بات اعلی حضرت کی واہ کیا بات مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین آج آج ہم اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیارا پیارا عرس بنا رہے ہیں وہ رضا جس جن کے بارے میں کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مستفی سیدی حضرت پہ لاکھ و سلام وہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی جن کا لکھا ہوا سلام مستفی جان رحمت پہ لاکھ و سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ و سلام وہ سلام دنیا کے چپے چپے میں کہاں کہاں نہیں پڑا جاتا ہوگا تو الحمد آج پچیس سفر المظفر آ چکی ہے اور دعوت اسلامی کے ساتھ ساتھ دنیا میں ناجانے جانے کہاں کہاں عاشقا نے اعلی حضرت یوم رضا منا رہے ہیں عرصے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ منا رہے ہیں ماشاء اللہ حبیب شریعت اعلیٰ حضرت رب کی نعمت رحمتی رحمد رحمتی رحمد سے برکت جرم کے بولو جرم کے بولو پیار سے بولو پیار پیارے میٹھے سونے سونے سے پیارے جان سے کتنے پیارے کتنے پیارے میٹھے میچے میٹے پے کر رہے برے شریت شریت پی رریقت پیارے پیارے پیارے سونے سونے سونے سونے پیارے پیارے پیارے پیارے پیارے پیارے رحمت رحمت کسے دیا ڈال دی کیا بات آلہ حضرت کی واہ کیا بات بات آلہ حضرت کی واہ کیا بات آلہ حضرت کی؟ <سلام> They مچو پیارے پیارے اے حضرت آشکان مظفر ہے اور ان شاء اللہ خوب اور جل حضرت کا فیضان لینے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ مدنی چلو ہیں اور ماشاءاللہ سلسلہ ہمارا فیضان اعلی حضرت بھی جاری ہے آج اس کا فائنل بھی ہے ہم نے بھی اس پہ شرکت کرنی ہے اپنے مقام سے تو آئیے چلتے ہیں پیدان اعلی حضرت کے منچ کی طرف اور وہاں سے مزید آغاز ہوگا اور ہم بھی انشاءاللہ اپنی جگہ سے اس میں شمولیت اختیار کریں گے پیدان اعلی حضرت جا.